خطبہ نمبر 180 امیر المومنین امام المتقیان امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے ہم اس کے عظیم احسان روشن و واضح برحان اور اس کے لطف و کرم کی افزائش پر اس کی حمد و سنا کرتے ہیں ایسی حمد کے جس سے اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو اور اس کے ثواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار اور نفے کا آرز مند اطمینان رکھنے والا اور بخششوں و عطا کا موترف اور قول و عمل سے اس کا متی و فرما بردار اور اس سے مدد چاہتا ہو اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے ہوئے ہو اور ایمان کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے آجزی و فروتنی کرتا ہو اور اسے ایک جانتے ہوئے اس سے اخلاص برتتا ہو اور سپاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ جانتا ہو اور رغبت و کوشش سے اس کے دامن میں پنہا ڈھونڈتا ہو اس کا کوئی بات نہیں جو عزت و بزرگی میں اس کا شریک ہو نہ اس کے کوئی اولاد ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کی وارث ہو جائے نہ اس سے پہلے وقت اور زمانہ تھا نہ اس پر یکے بعد دیگرے کمی اور زیادتی تاری ہوتی ہے بلکہ جو اس نے مضبوط نظام کائنات اور اٹل احکام کی علامت ہمیں دکھائی ہیں ان کی وجہ سے وہ عقلوں کے لیے ظاہر ہوا ہے چنانچہ اس آفرنش پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقرار اور بغیر سہارے کے قائم ہیں خداوند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرمبرداری برداری کرتے ہوئے لبیک کہہ اٹھے اگر وہ اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے اور اس کے سامنے سرے اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا اللہ نے ان ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران و سرگرداں اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی زوپاشیوں کو نہیں روکتے اور نہ شبہائے تاریخ کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگاہ ہٹ کو پلٹا دیں پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قتوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلیاں کونٹ کر نا ہو جاتی ہیں اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ جنہیں بارش کے نچتروں کی تند ہوائیں موسلادھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور چھوٹی چیونٹیاں کہاں رہنگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی اور مچھروں کو کون سی روزی کفایت کرے گی اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی زمین و آسمان اور جن و ان سے پہلے موجود تھا نہ انسانی واہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندر ہو سکتا ہے. اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ آزا و جواہر کے حرکت سے اور نہ ہواز سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر آزاد جواہر اور بغیر گویائی اور بغیر حق کے قووں کو ہلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں اے اللہ کی توصیف میں رنج و تاپ اٹھانے والے اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائل اور مقرر فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و تہارت کے خجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اپنے بہترین خالق کی توصیف کر سکیں صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور آزا و جواہر رکھتی ہوں اور وہ کہ جو اپنی حد کی انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا اور ظلمت عدم سے ہر نور کو تیرا بنا دیا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خدبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندو میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کرتا ہوں کہ جس نے تم کو لباس سے ڈھانپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لیے مہیا کیا اگر کوئی دنیاوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینا یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہم السلام ہوتے کہ جن کے لیے نبوت اور انتہائی تقرب کے ساتھ جن و انس سلطنت قبضے میں دے دی گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آبودانہ اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رکھ لیا گھر ان سے خالی ہو گئے بستیاں اجڑ گئی اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں ہی عبرتیں ہیں ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں امالقا اور ان کے بیٹے اور کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا اسی خطبے کے ذیل میں ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ حاصل کیا ہوگا جو یہ ہیں کہ ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو اس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دل علائق سے خالی ہو چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت و آرزو ہے کہ جس کا وہ طلبگار و خاص گار ہے وہ اس وقت نظروں سے اوجھل ہو کر غریب و مسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غربت میں اور مثل اس اونٹ کے ہوگا جو تھکن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہوا اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو وہ اللہ کی باقی ماندہ حجتوں کا بکیا اور انبیاء کے جان نشینوں میں سے ایک وارث و جان نشین ہے اللہ صلی محمد علی محمد امیر المومنین علیہ السلام اپنے اسی خدمے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہیں اسی طرح نصیحتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوسیا بعد والوں تک پہنچایا کیے ہیں میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے اور جشد و توبیخ سے تمہیں ہنکایا لیکن تم جگجا نہ ہوئے اللہ تمہیں سمجھے کیا امیر المنین سلام فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے دیکھو دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تھیں پیٹ پھر لی اور جو پیٹ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا تہیا کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو کہ جن کے خون صفین میں بہائے گئے اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ نہیں ہیں یہی نا کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گندلا پانی پیتے خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اور اس نے ان کو پورا پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں ام چین والے گھر میں اتارا کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے کہاں ہیں امار اور کہاں ہیں ابن تیان اور کہاں ہیں ذل شہادتین اور کہاں ہیں ان کے ایسے دوسرے بھائی کہ جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے نوف بکالی کہتے ہیں کہ اتنا خطبہ دینے کے بعد امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور پھر دیر تک رویا کیے پھر فرمایا آہ وہ میرے بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا سنت کو زندہ کیا اور بدت کو موت کے گھاٹ اتارا جہاد کے لیے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی نوف بکالی کہتے ہیں کہ امام المتقین امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ ہمارے سامنے کوفے میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا جسے جادہ ابن حبیر نے نصب کیا تھا اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی جبہ تھا اور آپ کی تلوار کا پرتلا لیف خرما کا تھا اور پیر میں جوتے بھی کھجور کی پتیوں کے تھے اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر کاٹکا نوف بکالی کی روایت کے مطابق اس خطبے کے ایک ہفتے کے بعد بلون ابن ملجم لان اللہ نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی اور پھر بقول نوف بقالی ہماری یہ بدقسمتی کہ ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں